وحاب يطنس بالصلا والصلاه والله اكبر سبحان الله اعوذ بعوذ بالله من الشيطان الضريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الذين امنوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ لا يَسْتَخْلِفُونَ مَن فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ النَّذِيرُ ۖ ليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدون لي لا يشركون بي شيحا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم فاسقون آمنت بالله صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو عليه وسلم تسليما <تصفيق> السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلكا وصحابك يا سيدي يا حبيب سلا دو سلام کیادیال امبیال مرسلی و سہمکیا مکین سام آستانیا کرما والا شریف کی طرفوں مناقد ہونے والی معافلے ملادے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم اندر بندہ ناچیز اپنے دیرینہ متعلقین اور دوست احبال دی دعوت جامع مسجد نور در حاضر خدمت ہے اللہ جاہ نور اس دوست دی اور اس فقیر چیز دی حاضری اپنی علیہ کے اندر قبول و منظور فرما دے دوستان دو نے ساری ملاقات کا جنا نے یہ ذریعہ بنایا اللہ تعالی انہوں نے نیک مقاصد پورے فرمائے اور پوری دنیا میں مسلمانوں اللہ تبارک و ات ایمان اور تقوی دتا فرمائے عزیزان گرانی تعالی علیہ وسلم دی آمد متاہرہ سرکار دی رسالت مبارکہ شام یا دو ایسے ہتھیار عطا فرمائے یا دو ایسیا قوتوں اور طاقت اٹا فرمائی ذریعے انسانوں نے یا ترپدی اور مظلوم انسانیت نے آزادی حاصل کی تھی. وہ دو جوہر صرف دو لفظ ایک ایمان ایماندار اور دجا تقوے کا پرہزگاری یہ ہوئی دو طاقت مظلوم تے محکوم تے دکھی انسانیت مظلومیت محکومیت غلامی اور ذلت تو عذاب کر دیتی دیں کہڑی دو طاقت ایمان اور تقوی. تقوی. تقوی. خورانے حکیم پورا کا پورا اسے اس دے زور دے رہے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی متارا دن اسے زور دیں رہے ہیں اللہ دے ولی سلسلہ لیا دے سلسلہ علیہ چشتیہ دے سلسلہ لیا سور بردیہ دے سلسلہ لیا کادری دے, دے جس سلسلے دے لیے اولیاء اللہ نے یا اگے ہون گے ان بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس نے خود بھی ایمان اور تقوی اختیار کرنا ہے اور ابے لوگوں بھی اس دوتے اپنی حیثیت اور طاقت دے مطابق چلانا ہے تھنو سانو ایمان اور تقوی کی اہمیت کا پتا نہیں ساڈی نظر چیشا ایک مولویا کا پیشہ یا ایک فلسفہ جہا زبان بیان ہو جن یہ دورے حاضر کی غلط فہمی سمجھی جائے ہماقت اور جالت سمجھی جائے جو مرضی سمجھ لو لیکن حقیقت ہے کہ یہ ایمان اور تخوا اتنا بڑی طاقت اور ایٹم ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیادہ نہیں ہو سکتی اس کے مقابل کوئی طاقت نہیں آ سکتی یعنی عجیب گل تھی سمجھو گے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ تمام مادی اور ظاہری طاقت ادا کر کے دوسری طرف ایمان اور تقوے کی دولت دے ادھر تمام ظاہری طاقتوں ظاہری وسائل ہر طرح دے مالی سازو سامان دیکھ کے اور دوسری طرف ظاہری کمزوری ظاہری ناتوانی بے سرو سامانی دلم دے دے در ان ایمان اور تقوی پاسے لا ہے پھر انہاں ان دونوں طاقتوں ندی مقابل کھڑا کر ہے پھر او جہے ظاہری اسباب اور وسائل اور طاقت انہاں ایمان اور تقوی دی طاقت رکھن والے ظاہری بے سازو سمان دے تھوں گرا کے اور اپنی ہمیشہ دی شان سامنے ظاہر فرما دیتا ہے آو آو آو آو آو آو آو قرآن مجید نے ان دو چیزوں کے نام تین ہیں دو شوہ پیدا کرو تین چیزاں دا وعدہ کیا لیکن امت من ہے امت کہ تے ریت اس پاس سے آئے پھر او تین وعدے رب دے کے نال ہوئے نے میں او جناب دے سامنے ایمان اور تقوی میاں صاحب شیر ربانی رحمت اللہ تعالی سرکار بھی چار گلا سنا کے تے کوشش گا کہ سڈے اندر کوئی یہو جی چمک پیدا ہو جائے جہی اللہ دے پیاروں کے اندر پیدا ہو سورہ لور آیت نمبر پنجی پچوجا سور آیت نمبر پچوجا ارشاد ربانی فرمایا گاہد اللہ منواہ مل سال ہاتھ واہلین من کم وخلے کمستخل فل مبل مکے نند لم دین دل تباد سور آیت نمبر پچونجا شادی فرمایا وا دلہ اللہ منوس وا دلہ اللہ منو مسو لا دلستخل فن فل کمستخل فل مین کبلے مل یو مکھ نم دین دیر حکم وال میرے اور نیکمل والے ایمان اور نیکمل والا نے واعدہ فرمایا تین شہواں کا لائش تخل پنا فل ارد اتوار اللہ ان زمین دندر اپنی خلافت عطا فرمائے گا اللہ! حاکم مطلق رب در پاس حکومت رب فرما ہے تڈے چو ایمان والے اور عمل سالے والے جڑے ہونگے میں وعدہ کرنا وا زمین دی خلافت اطا کر گا خلافت انتا کردہ فرمایا یومک نل دی نم تباد لو فرمایا زمین در دے مضبوت کر دیا گا دین نظب کر دیا گا جما دیا گا فرمایا والا یو بد دل بہ د خو ب جہ سب کا خوف دشمنا کا دلوں آئے سی وہ خوف کٹ کے امن پا دیا گا تین اللہ نے فرمائے دو چیز پیدا ایک ایمان تقوا ایمان تے تقوی پیدا کردے فرمائے ایمان تقوا فرمایا ایمان والے ہو, تسی پیدا کرو خلافت بھی زمین کی تڈے سپرد دین بھی توڈا جمع دیا گا امن خوف دی تھا تے امن دے دیا گا ریل بٹھا لوگ رب نے مشروط کر دتا میری وہ گل سمجھا جی اللہ نے شرط لا دیتی دو چیزاں تسی پیدا کرو تین میں دان کنیا دیا گا استخلاف لر تمکی ن دی اور امن کی جگہ خوف کی جگہ امن, امن. زمین بھی خلافت کردو دین جہاں رب آتا میں تو آستے پسند کیتا ہے یعنی دین اسلام یہ دین اسلام تا جمع دیا گا کوئی ہلا نہیں سکتا فرمایا تیش ہے خوف دشمن کا جنا بھی تل چ گا کڈ کے پرہ پرا گا خوف دی جگہ تے امن آ جائے گا تو دشمن کے دل چوف جائے گا غور ہوں گور کردرا ملاپ کی محفل چاہے ہو فقیر دا پیغام ہمیشہ وقرا ہی ہے اسی واسطے دجے مقام دے فرمایا و تم لو کمنی فرمایا اگر تسی مان والے ہو گے اگر تسیمانے ہو گے تو غلط ہی رہنا ہے یہ دوجا مقام یہ سورہ ان انفال ہے کیوں کار صاحب اسے تر رب ہے دل نہ پو بلا تم نہ کرو اگر ہو تو بلا ہلو نہ مو ہو سکتا تو بخاری شریف کی عزیز سرکار نے فرمایا اسلام و یولا اسلام غالب رہند مغلوب نہیں ہوں مغلوب نہیں ہوندا اسلام رہندا ہے تھلے نہیں ہوندا اسلام چڑھ کے ہے اسلام کی کنڈ نہیں لگتی جس مسلے کی کنڈ لگ جائے سمجھ لو انہیں اسلام چڑیا کنڈ لگی سیانے آدھے تگڑے کھلوان کا شگرد ہوے تو کدی نہیں ٹہتا جا ٹہ جائے سمجھو ان استاد ہی نہیں کھٹو سے ड़े कदों होवे دائے میرا جو حال ہے چن پہ اب ایک دائے میرا جو حال ہے دل کہتا ہے چلو ان سے مل ta